حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا اور اسی صدی کے آخر پر یعنی آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے تقریبا ستر برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ امام الائمہ اور وہ در نایاب اور وہ اسلام کی قوی دلیل اور روشن حجت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی صورت میں ظاہر فرمائی جن کے متبعین آج تک دنیا میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب تک اس دین کو قائم رکھا انشاءاللہ اللہ وہ رہیں گے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو بڑے کارنامے انجام دیے ان میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مختلف گمراہ لوگوں اور فرقوں کے درمیان ایک سیدھی سادی عقیدے کی وہ بات پیش کی جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم دے کر اس دنیا میں آئے تھے اور صحابہ رام رضی اللہ عنہم کا بھی وہی عقیدہ تھا اور یہاں وہ حنیف رحمت اللہ علیہ کے بعد اللہ تعالی نے تین اور بڑی بڑی شخصیات پیدا فرمائیں ایک اہل سنت والد کے امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ مشرق میں ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تھے اور مغرب میں تین سو تینتیس ہجری میں ہوا جو امام الہدا کے نام سے مشہور ہیں اور انہوں نے امام وکر جانی رحمت اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی اور وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود فک اکبر ایک عقیدے پر مشتمل کتاب کی املا کروائی یا یہ کہ اس کتاب کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا اور دوسرے معاصر ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ کے ابو جعفر تحاوی تھے جو پہلے شافی المذب تھے پھر اس کے بعد حنفیت سے متاثر ہو کہ ہو گئے اور مصر میں کتنا مشہور ہوئے اور اتنا عروج پایا کہ مورفین نے لکھا ہے کہ انتحت علیہ ریاست ابھی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کی جو سرداری تھی اور ان کے جو سب کے آکا تھے وہ امام تحابی رحمت اللہ قرار پائے ایک بہت بڑا اعتراض جو لوگوں میں اب بھی پایا جاتا ہے اور جس کے متعلق لوگ در ہوتے ہیں اور اس اعتراض کو جو تقویت ملتی ہے حتیٰ کہ شبلی نعمانی جیسا معذرک بھی ان سے بھی تاریخ میں اس بات پر غلطی ہو گئی وہ یہ ہے کہ رسالہ جو ہے عقیدے کے بارے میں فک اکبر یہ امام و حنیف رحمت اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے اور کئی ایک لوگ جنہیں تاریخ پہ تحقیق کرنی ہوتی ہے ایک گروہ تو وہ ہے اور ایک گروہ وہ جو آج تک امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حسد میں جلے جا رہے ہیں ان کو بھی لے دے کے قصہ یہی یاد آتا ہے کہ فک اکبر امام و حفا رحمت اللہ علیہ کا رسالہ نہیں ہے حالانکہ علم عقائد میں جامع اور مختصر چیز ہے جہاں ونیفا رحمتہ اللہ علیہ طبعین میں سے تھے انہوں نے ہی تصمیف ہے اور اس کے ثبوت یہ ہیں کہ بسرہ میں جب بوں کی آگ بڑھتی اور تقریباً بیس کے قریب فرقے ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی اپنے دلائل کتاب و سنت کو ٹھہرانا شروع کیے تو علم کلام وجود میں آیا اور سلسطیانہ طریقے پر علم کلام کے ذریعے سے فلسفے کے ذریعے سے موتضلا نے جب بحث کرنی شروع کی تو اگرچہ فلسفے کی اصطلاحات اور فلسفے کی مباحث اس زمانے میں علم کلام کا جز نہیں بنے تھے لیکن ایسی چیزیں آنے لگی تھی اور اس زمانے کی جو تحریرات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ فلسفے کی اصطلاحات مسلمانوں میں آنے لگی تھی شبلی نومانی نے سیرت النومان میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اسفق اکبر کا انکار اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جوہر اور عرض کا لفظ آیا ہے اور جوہر اور عرض کی یف الفیانہ اصطلاحات ہیں انشاءاللہ اللہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کی ذاتوں سے پات جب ہم بات کریں گے تو وہاں چل کر یہ باتیں بھی آ جائیں گی فی الحال تو شبلی کا یہ اعتراض اس کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جوہر اور عرض یہ ایسے الفاظ ہیں جو اس زمانے میں مسلمانوں میں موجود پذیر نہیں ہوئے کے اکبر میں یہ الفاظ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب بعد میں کسی نے جمع کیا یا لکھی, بعد میں نے لکھی حالانکہ شبلی نعمانی ذرا سا تاریخ کو غور پڑھ لیتے تو تاریخ میں جو انہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں ان میں سے ان کی ایک غلطی یہ بھی ہے انہوں نے تاریخ میں تحقیق کیے بغیر ہی یہ باتیں لکھنی شروع کر دی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جو گئے تھے تو وہ لڑائی کے لیے گئے تھے بغیر تحقیق کے انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دی کہ انہوں نے پہلے بہت کرام کے متعلق یہ یہ باتیں کی اور بغیر تحقیق کے انہوں نے یہ بھی بات لکھ ان کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جو کچھ وہ پڑھ لیتے تھے اور اس میں وہ اوقات سمجھتے تھے کہ بس سر سے ہے لوگوں نے علامہ کا لقب دے دیا شبہ وہ اپنے زمانے میں بڑے پڑے لکھتے تھے ان کی خوبیوں سے اعتراف نہیں لیکن یہ علامہ کا لفظ ان کی بجائے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہ زیادہ جچتا ہے اور یہ خباب ان کے جسم کے مطابق اور ان کے علم کے مطابق ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ اللہ نے تحقیق میں کمال دیا تھا تو شبلی کے لیے ایک ضرورت ہے کہ کوئی آدمی ان کی ساری چیزوں کو پڑھے اور ان کے خلاف لکھے پوری کتاب کہ یہاں یہاں پر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ حالی میں علی گڑھ سے ایک محقط میں کتاب لکھی ہے لیکن انہوں نے صرف سیرت کے متعلق لکھا ہے کہ شبلی نومانی سے سیرت میں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے جس تحقیق سے ان چیزوں کو لکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ذائقے خیر دے شبلی کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ امام ونیفا رحمۃ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے جوہر اور عرض کا لفظ فقہ اکبر میں استعمال کیا حالانکہ اس وقت یہ لفظ نہیں تھا ایسی بات نہیں فک اکبر کے علاوہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور جگہ بھی یہی الفاظ استعمال کیے چنانچہ اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ جو فقہ اکبر کے شارخ ہیں اور ان کی شرح کے حوالے اب بار بار سنتے رہیں گے انہوں نے خود لکھا ہے کہ امابو حفاظ رحمت سے ارض اور جسم جو فلسفے کی اصطلاحات ہیں ان کی نسبت دریافت کیا تو اما بو نے فرمایا کہ امر ابن عبید پر خدا کی لانتو اس نے ایسی چیزوں کا دروازہ کھولا اس سے پہلے یہ باتیں مسلمانوں کو نہیں معلوم تھی یہ عمر ابن عبید یہ امر یزید بن نافس بن عبد الملک بن بروان کے داڑیوں میں سے تھا اور جب خلافت عباسیوں میں آئی ہے تو یہ ان کی امامت کا قائل ہوا اس لیے شبلی کا یہ اعتراض کہ ارض اور جس مسلمانے میں یہ الفاظ استعمال ہی نہیں ہوتے تھے بات ایسے نہیں جب امام ویفہ رحمت اللہ علیہ خود انہی الفاظ و اطلاعات کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھا عمر نے اس چیز کو شروع کیا ہے مسلمانوں میں اور فلاسفہ کی باتیں لایا تو اس کا مطلب ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ الفاظ سے واقف تھے ابو مطیب حکم بن عبداللہ بلخی انہوں نے اس کتاب سے کہ اکبر کی روایت خاص طور پہ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کی بہت شروع اس کی لکھی گئی اور دوسرا نسخہ اس کا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اپنے صاحبزادے سے مروی اور بعض لوگوں نے جو لکھا ہے کہ یہ ایک شخص ابو حنیفہ محمد بن یوسف بخاری اور وہ بخارا کے رہنے والے تھے ان کی تصنیف ہے تو وجہ اس اشتباہ کی یہ ہے کہ دونوں کے نام یا کنت کہیے ابو حنیفہ کے نام سے وہ مشہور تھے یا کنیت تھے اور دونوں کی کتابوں کا نام فکر اکبر تھا اس لیے لوگوں کا ذہن ادھر گیا اور یہ جو آخری ابن حجر ہیں ایک تو ابن حجر اف کلانی رحمت اللہ نے وہ نہیں یہ لما ابن حجر مکی جنہیں مغل بادشاہ ہمایوں نے خط لکھا تھا اور ہمایوں کے ایک خط کے جواب میں انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی انہوں نے بہت شد و مت سے اس فکے اکبر کو اس محمد بن یوسف بخاری کے متعلق بتایا لیکن ابن حجر مکی کی یہ تحقیق ٹھیک نہیں جمہور حنفی فا یہی بتاتے ہیں کہ یہ فک اکبر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ اکبر نام کا اطلاع کیا جا سکے ہاں یہ بات ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کلام میں ایسے نہیں ہوا کہ خود سے بیٹھ کے یہ تصنیف لکھی ہو بلکہ ان کے راوی جو ہے ابو مسیح بلخی انہوں نے ان روایات کو جمع کیا اور اگر کوئی شخص اس طرح سے انکار کرتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ اس کو لکھا نہیں ہے اور ان کے شاگردوں نے جمع کیا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر مراد یہ ہے کہ سرے سے اکبر میں جو کچھ پایا جاتا ہے یہ امام صاحب رحمتہ اللہ کا مسلب ہی نہیں ہے اور ان کے زبان مبارک سے یہ چیزیں نہیں نکلی تو یہ غلط ہے حتیہ کہ علامہ زادی جن کی تاریخ اب پچاس جلدوں اور زحبی رحمتہ اللہ علیہ نے جہاں ابو متی بلخی کا ذکر کیا ہے وہاں تشریف کرتے ہیں کہ یہ ابو متی بلخی وہی ہیں جو فکر اکبر میں امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کے راوی ہیں تو چھٹی صدی میں بھی ساتویں صدی میں بھی ہنسی فقہات کے علاوہ زہبی رحمت اللہ علیہ ہمبلی فکہ میں سے ہیں اور زحبی رحمتہ اللہ علیہ کا علم اس کے کیا کہنے اتنی وسعت تھی اس شخص کے علم میں کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب میں بیت اللہ میں حاضر ہوا اور زمزم پیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا علم دے دے جیسے تون نے امام زحبی رحمتہ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا تھا تو زہبی رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ابو متیب بلخی ہیں جو امام بھنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے اور انہوں نے فک اکبر میں ان کی روایات کو جمع کیا مسلد امام اعظم ہیں مسلد امام شافی ہیں یہ ساری شاگردیں یہ ساری کتابیں ان کے شاگردوں نے مرتب کی تو so جتنے مشہور علماء اور شراء ہیں انہوں نے فک اکبر کو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق بتایا اور پھر جس طرح اس کی شرح لکھی گئی ہیں ان شروع کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے اس سکھ اکبر کی شرح لکھنے والے تھے کسی ایک کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ تو صرف رحمت اللہ علیہ کا کلام ہی نہیں ہے ہم اس کی شرح کیوں کر رہے فخر اللہ علیہ نے جن کا تذکرہ گزر چکا انہوں نے بھی اس کو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب بتایا اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ موت میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا اکثر جو علماء تھے متضلا کے وہ فقہی اعتبار سے حنفی فکہ میں سے تھے یا حنفی فکہ کی پیروی کرتے تھے اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ موتزلی تھے تو لوگوں نے الزام دیتے تھے کہ جب تو امام و حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہو ان کی تقلید کرتے ہو فقہ میں نمازیں ویسے پڑھتے ہو روزے اور حج اور زکا یہ سب چیزوں میں ان کا اپنا امام مانتے ہو تو عقیدے میں ان کی کتاب جو ہے اکبر اس کے متعلق کیا کہتے ہیں اس کو کیوں نہیں مانتے اب متضریوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ اگر وہ اس بات کا انکار کرتے کہ ہم مقلد نہیں ہیں امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ تو تو کھلا ہوا جھوٹ تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف سے نکلتے تو کہاں جاتے دوسری طرف امام مالک امام شافی امام احمد اب رحمۃ اللہ علیہ امام احمد اب حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو ان کی ویسے ہی نہیں بنتی تھی امام شافی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے تو ان دونوں حضرات اللہ کی فکاح میں عقل کا اتنا غلبہ نہیں ہے جتنی عقلیات امام اقلیت اللہ علیہ کے پاس تو تسلی ان کی یہی یہ ہوتی تھی اور ان سے جب کہا جاتا تھا تو بھی تم عقیدے میں بھی ان کی پیروی کرو کیونکہ اکبر میں تو اب ان کے پاس کیا راستہ تھا ایک تو یہ تا راستہ تھا کہ امام ورنیفا رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف چھوڑ دیتے یہ وہ کر نہیں سکتے تھے تو انہوں نے محتضین نے سب سے پہلے یہ مشہور کرنا شروع کیا کہ فک اکبر جو ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصنیفی نہیں اور اسی وجہ سے پھر دھوکہ ہوا ابن حجر مکی کو اور انہوں نے بھی اسے لکھ دیا حالانکہ ہر دور میں علما اور شراہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کی شرح کرتے رہے علامہ الیات بن ابراہیم میں انہوں نے مقدمہ جو لکھا ہے اپنی شرح میں فک اکبر کا انہوں نے کہا کہ مما سبت الہر یہ صنعت کے ساتھ اور واضح صنعت کے ساتھ جو بہت مشہور ہے یعنی دنیا جانتی ہے اس صنعت کو کہ یہ کتاب فک اکبر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عکھی لک ہوئی ہے اور ابو حنیفہ القوفی جو کوفہ کے رہنے والے تھے نقل اور بعض بے وقوف لوگ کم درجے کے گھٹیا لوگ جو معتزلہ اور جہلا میں سے تھے جو ہلا تھے انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ انام ابا حنیفا لہ کتابن امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ بہادل کتاب اور یہ کتاب جس کی میں شرح لکھنے چلا ہوں یعنی فق اکبر لے محمد بن یوسف یہ محمد بن یوسف کی کتاب ہے جو کہ ابو حنیفا بخاری کے نام سے مشہور ہے تو فہو غلطیف یہ صاف صاف غلطی اور بہت رسوا کن حرکت ہے جو شخص بھی یہ کہتا ہے وہ اپنے کم علم ہونے کے ثبوت دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ رسوا ہے اس لیے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب فکر اکبر ہے قواعد ہند اس میں جو اصول انہوں نے یا جو عقیدہ بیان کیا ہے اس کی زب جا کر پڑتی ہے موتضلا پر پھر انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی وجہ سے متضلاع کا عقیدہ خراب معلوم ہوتا ہے تو اس کی موتضلا نے چال یہ چلی کہ انہوں نے فکر اکبر کو امام صاحب احمد اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کی کتاب ہی نہیں بس وہ ایسی اڑی ہے ایسی اڑی ہے کہ شبلی جیسے مورخ بھی لکھتے اسی کو اور امام برسانی نے امام اللہ کے مناف نے کتاب لکھی اور وہ کہتے ہیں کہ کتاب اور اگر تم یہ کہو کہ امام بھونی فرحت اللہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے کل تو, تو میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ حاضہ کلام المتضلا یہ جو جھوٹ گھڑا ہوا ہے یہ موتضلہ کا ہے اور دعویٰ ان کا دعویٰ ہے کہ امام بنی فرحمۃ اللہ علیہ کی علم کلام میں کوئی تصنیف نہیں ہے غروم اور ان کی غرض کیا ہے؟ آخر نے یہ جھوٹ بولا کیوں اس لیے کہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو اسبات کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جو چیزیں بیان کی ہیں ان کی وجہ سے معتضیلہ کے عقیدے پر رد پڑتی تھی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے عقیدے ٹھیک کرتے ان نے سرے سے اس افواہ کو اڑا دیا کہ کوئی کتاب ہی نہیں لکھی وزال کتاب البخاری اور یہ جو کتاب اب ہمیں ملتی ہے الفک ال اکبر یہ اب حنیف بخاری کی لکھی, لکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں لا ایسی بات نہیں ہے یہ غلط چیز ہے جو ان لوگوں نے پھیلا دی ہے اور یہ ساری کارستانی متضلا کی ہے کیونکہ ان کے عقیدے پر جا کر اس کی ضرورت پڑتی کا جمع غفیر ہے جو یہ کہتا ہے کہ فکر اکبر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بار بار وہ اس کی سند اپنے حوالے سند او لاتے ہیں بار بار وہ کہتے ہیں کہ بونی رحمۃ اللہ فک اکبر میں یہ کہا امام صاحب رحمۃ اللہ فک اکبر میں یہ عقیدہ بیان کی ہے تو اس یہ کسی شاہ و نادر کال کو یا جاہلوں کے اور متضلاع کے کال پر یقین کر لینا یہ انصاف کے بہت دور ہے اور یہ صحیح چیز کے بہت دور ہے ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے ابو متعیب بلخی احمد اللہ اس کے راوی ہیں اور علماء کی ایک جماعت نے جس کی اور بھی شرح کی ہے ان میں محی الدین محمد بن بہادین ہیں نو سو میں ان کا انتقال ہوا ہے امام زحبی رحمت اللہ عرب جن کے متعلق ابھی بات کی تھی یہ پانچویں چھٹی صدی کے بزرگ وہ بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ دسویں صدی کے ہیں اور انہوں نے ایسی شرح لکھی ہے کہ میں کلام تصوف اور مسائل کو بہت اچھا واضح بیان کیا الیاس بن ابراہیم سینوبی ہیں ان کا انتقال آٹھ سو اکانوے ہجری میں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ بھروسہ جو شہر ہے وہاں کے تھے یہ اس کا مطلب نویں صدی کے آدمی سے وہ بھی کہتے ہیں امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احمد بن محمد مغنی سابی انہوں نے بھی کتاب لکھی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ان کا تو خیر حوالہ آتا ہی رہے گا وہ بیس کی شرح لکھ رہے ہیں دسویں صدی میں تو یہ سب لوگ اس بات کے قائل تھے کہ یہ کتاب امام حلیفہ رحمت اللہ علیہ کی کی ہے اور اس کے دو راویے ایک راوی ہیں ابو متی بلخی اور دوسرے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اپنے ہی صاحبزاد حماد بن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مصطفی بن عبداللہ ہیں رومی ہنفی جنہیں عام طور پر کتابوں میں ملا کاتب جلبی لکھا جاتا ہے حاجی خلیفہ کے نام سے کشف جنون جتنے بھی اس وقت دنیا میں کتاب پہ سنت پہ فقہ پہ ان چیزوں پہ تحقیق کرنے والے ہیں اور جن کو کتابوں کا شغف ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کشفن قطب الفون سے بے نیاز ہو سکے کشف جو انہوں نے انسائکلوپیڈیا ایک طرح کا مرتب کر دیا ہے کہ مسلمانوں نے کس کس علم میں کیا کیا کتابیں لکھی ہیں؟ اور کہاں کہاں دنیا میں ان کے نسخے پائے جاتے ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی دوسری جلد میں بالکل صاف انہوں نے لکھا ہے کہ فی فی الامام العظم ابی حنیفہ نعمان بن ثابت القوفی امام حنیفہ رحمت اللہ علی کی کتاب ہے علم کلام میں نعمان بن ثابت جن کا نام تھا کوفہ کے رہنے والے تھے اور ایک سو پچاس جری میں ان کا انتقال ہوا اور ان سے اس کتاب کے ہیں ابو متی بلخی اور علماء کی پوری ایک جماعت ہے امت میں جس نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب فق اکبر کی تشریح لکھی ہے ان میں محی الدین محمد بن بہاؤدین ہیں جنہوں نے نو سو پینسٹھ ہجری میں اس کتاب کی اشارہ لکھی اور انہوں نے فکر اکبر کی شرح میں علم کلام تصوف اور دیگر بہت سے مسائل پر گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس کا نام رکھا تھا القعل الفصل پھر وہ کہتے ہیں کہ الیاس بن ابراہیم سینوبی آٹھ سو اکانوے میں جن کا انتقال ہوا نمی صدی کے آگے نا انہوں نے بھی اس کی ایک شرح لکھی ہے اور اس کی ابتدائی سطور ایسے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور شرح لکھی گئی نو سو انتالیس ہجری میں تو یہ دسویں صدی کے دسویں صدی کے گویا پہلے نصف میں یہ شرح لکھی گئی تھی تو ہر زمانے میں لوگ اس کے قائل رہے ہیں یہاں تک کہ اب الوقا احمدی نو سو اٹھارہ میں یہ دسویں صدی کا اوائل ہے انہوں نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی فکر اکبر کو نظم میں پیرو دیا یعنی امام صاحب رحمت اللہ مسائل تو سیدھی ساری زبان میں بیان کیے تھے انہوں نے ان سارے مسائل کو اشعار میں ڈھال دیا تاکہ بچوں کے لیے یا جس کو شاعری سے مناسبت ہے اس کے لیے اشعار کا یاد کرنا آسان ہو جائے اور اس کا عقیدہ محفوظ رہے ابراہیم بن حسام تھے شریفی کے نام سے مشہور ہیں دس سو سولہ ہجری میں ان کا غالباً انتقال ہوا ہے یا دس سو سترہ میں انتقال ہوا ہے یہ گیارہویں صدی دے دیجیے اس گیارہویں صدی میں بھی اس کی شرح لکھی گئی ہے فکر اکبر کی ان سب لوگوں کو پتا نہیں چلا یہ تو امام صاحب رحمت اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ہم لوگ آ کر اس کتاب کی شرح کیوں لکھ رہے ہیں یا پھر جو لوگ آج اس کا انکار کرتے ہیں ان کی نظر میں بھی ان کے نزدیک بھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہ نسبت امام ابنیہ رحمت اللہ علیہ کی زیادہ قدر ہے اور شیخ الاسلام ابنتمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اتنی بڑی حجت مانتے ہیں کہ اما اربا کے ساتھ ان کا تقابل کرتے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کی شیخ الاسلام ابنتمیہ رحمت اللہ علیہ نے فتح مبیہ میں صاف صاف یہ الفاظ لکھتے ہیں کتاب بالفکر اکبر المشور صحاب ابھی حنیفہ اللہ زی رو اور وہ کتاب جو فقہ اکبر کے نام سے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے اس کو اسی شہرت کے ساتھ قبول کی ہے اور جس کی سند ہے باقاعدہ ابو مٹی حکم بن عبداللہ اللہ کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کچھ سمجھا ہے تو ہی تو لکھا ہے کہ ہنفی اس کو مانتے ہیں شیخ نے بھی یہ تو نہیں لکھتی نسبت غلط ہے اور یہ اسناب صحیح نہیں ہے ان نے خود فرمایا کہ ابو حکم بن پر مایا کی رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ اور ایک گواہی مل جاتی ہے اور ابریتانیہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے چھ سو اکسٹھ ہجری میں ساتویں صدی کی دوسری نصف میں اور آٹھویں صدی میں انتقال ہوا ہے سات سو اٹھائیس میں اور جو ہماد کا نسخہ ہے رحمت اللہ علیہ کا اس میں پوری صنعت کے ساتھ یہ آتا ہے کہ حماد بن ابو حنیفہ نے کہا کہ کانا ابی یا مر میرے والد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجھے حکم دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ علم کلام کو پڑھو اور یہ فرماتے تھے میرے بیٹے اکبر سب سے بڑی شکا اور سب سے زیادہ گہرائی سے جو دین کا سمجھنا ہے وہ یہ ہے علم کلام یعنی عقیدے کا تحفظ اور عقیدے کو کیسے بچایا جائے تاکہ کوئی گمراہ انسان کسی کو گمراہ نہ کر سکے یہ سب لوگ قائل تھے پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں صدی کے علامہ دن راضی ہیں جو شمسیہ ایک رسالے کے شار ہیں اور ان کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھے جو ہنسی بہت بڑے صدر شریعہ رحمت اللہ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی بہت مشہور کتاب ہے جن کو اب تک ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے مختصر الوقایا تاج شریعہ کی تصنیف اور وقایا کے متن کا بھی پھر اختصار کیا گیا تو انہوں نے کتاب لکھی تنقید اور تنقید کی پھر شرح لکھی گئی اور پھر اس پہ توضیع اس نام سے شرع ہوئی اور تلوی کے نام سے اللہ تفتانی رحمت اللہ نے لکھی اور علامت رحمت اللہ یہ سات سو بائیس ہجری میں پیدا ہوئے آٹھویں صدی ہجری میں اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا اور انہوں نے جب تو لکھی ہے تلوی سات سو اٹھاون ہجری میں پھر انہوں نے اس کے بعد امام نصفی مفتی رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پہ جو ان کا کتاب تھی اس کی پھر شرح لکھی ہے شرح عقائد نصفی کے مصنف ہیں وہ سات سو بانوے میں ان کا انتقال ہوا ہے یعنی تقریباً پوری آٹھویں صدی گزر گئی تھی اپنی اس شرح میں جو توضیح اور تلویح انہوں کے نام سے انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے فکا پر بحث کی ہے کہ فکا اصل میں ہے کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک فقہ عملی کے عبادات ہیں نماز ہے اور ایک فقہ اور ہے اور وہ ہے عقیدے کے اعتبار سے تو فقہ خا اعتقاد کی وجہ کے قبیل اور اس سے ہو اور خواہ فقہ عمل کے اعتبار سے ہو دونوں کو فقہ کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے جو فقہ ہے وہ ہے فکے اکبر اور پھر کہتے ہیں اسی وجہ سے وَمِن سمّ اکبر اور اسی وجہ سے علم کلام جو ہے اس کو فک اکبر کے ساتھ نام دیا گیا ہے امام اللہ کی یہ جو کتاب ہے نا فک اکبر اس کو اس لیے فک اکبر کہا گیا اس میں علم کلام کا بیان ہے کہ کیسے ایک انسان صحیح عقیدے پر قائم رہے اور اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے تو اس لیے بہت سی شہادتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فک اکبر امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو یعنی اس میں جو بھی مسائل اپنے شاگردوں کو بتائے ابو متی بلخی ان پر دوسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث کے رابی ہیں اور یہ ضعیف ہے اچھا بھائی مان دیا ایک لمحے کے لیے ضعیف ہیں ایک لمحے کے لیے مانا وہ کمزور ہیں تو کیا کمزور آدمی ضعیف روایت والا اس کی ہر روایت ضعیف ہو جاتی امام بخاری رحمت اللہ نے نہیں کیا صحیح بخاری کھولے اس میں کتنے ایسے ہیں جو خارجی ہیں لیکن ان کی روایت امام صاحب رحمت اللہ ریہ نے لی ہے کبھی کافر بھی سچ بولتا ہے مومن بھی جھوٹ بولتا ہے یہ قتلی بات ہے اس سے بحث کی کیا بات ابو مفی بلقی نے جو کچھ بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے روایات لکھی ہیں کیا ان میں کچھ گڑبڑ پائی جاتی ہے ہمار جو ان کے بیٹے ہیں رحمت اللہ علیہ انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں اپنے والد سے سن کے فکر اکبر وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کیا اس میں کچھ گڑبڑ پائی جاتی ہے ہاں دونوں نسخوں کا اختلاف تو کون سی حدیث کی کتاب ایسی ہے بھی جس میں نسخوں کا اختلاف نہیں پایا جاتا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے نسخوں کا اختلاف نہیں یہ تو وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس نے بخاری کو پڑھانا اور جسے حدیث کے علم کا ادراک نہ ہو پرانے ائمہ رحمہ اللہ وہ کتابیں لکھواتے تھے لکھتے تھے تو نسخ اس سے ہو جاتے تھے کہیں ایک لفظ آ گیا کہیں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا کہیں کوئی رہ گیا کسی شوشے کی غلطی آ گئی کہیں لکھنے میں ایک لفظ کسی اور خط میں لکھا گیا تھا مثلا کوفی خط میں لکھا گیا تھا اور بعد والوں نے اسے کسی اور خط کے مطابق پڑھ لیا ایسی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اہل تحقیق ان باتوں کی تنقید کر لیتے ہیں انہیں الگ کر لیتے ہیں۔ اس لیے فک اکبر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل اس میں اپیدے کے اعتبار سے بیان کیے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو بعد میں امام الہدا منصور معتدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی کو انہی کا اثبات فرمایا ہے اور پھر اس کے علاوہ اس بات کے, کے قائل ہیں محدثین اس بات کے قائل عشاء اور معتدیہ کے علاوہ ایک تیسرا مسلک محدثین کا تھا